پیارے اور محترم اسلامی بھائیو مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ لیے ہوئے حاضر ہیں الحمدللہ احکام تجارت سلسلہ اس وقت برائے راست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس کے اندر دارالافتا سنت کے مفتی صاحب مفتی علی عسکر تاری رامن برقاتم العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات آتا فرماتے ہیں تجارت کے موضوع پر الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ ہے آپ اپنے بزنس سے متعلق سوال پوچھنا چاہیں کوئی پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا کسی بھی انداز سے کسی بھی حوالے سے آپ سوالات کرنا چاہیں تو مدنی چینل کی سکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جا رہے ہیں ان نمبر پر کال ریکارڈ کروائیے انشاءاللہ اللہ آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے گا حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں صلی صل اللہ تعالی علیہ علی وسلم آپ کی کالز الحمد میں موصول ہو چکی ہیں تو پہلی کال سلسلے کا حصہ براتے ہیں جی چلائیے لاہور منڈی سے فتح خانف کر رہا ہوں ہمارا یہ سوال ہے ہمارے ویپاری زمین لے کر آتے ہیں اور ہم ان کا مال بیچتے ہیں جب میں مال بیچ گا تو بے ہم کو تین سو انعام دیتے ہیں کیا یہ انعام دینا جائز ہے یا نہ جائز ہے السلام علیکم و رحمت اللہ یہ دوبارہ منڈی سے فتح کا کر رہا ہوں ہمارا یہ سوال ہے ہمارے پاس زمین لے کر آتے ہیں ہم ان کا مال بیچتے ہیں الحمد للہ رب العالمین سلامت وسلام سید المبیا ابل سلیم بہادو اللہ شعیطان وجین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا <coughs> تو یہ مویشی کا کام کرتے ہیں یا ان کی کوئی <coughs> آڑتی ٹائپ کوئی کام ان کا تو یہ کہہ رہے کہ مال ہمارے پاس لوگ لے کر آتے ہیں اور مال ہم <coughs> ہمارے یہاں سے سیل ہوتا ہے تو جو گاڑی مال لے کر آتی ہے اس کے ڈرائیور کو یہ کچھ پیسے دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ ہائی وے پر جو پیسنجر گاڑیاں ہوتی ہیں پبلک گاڑیاں جی. کسی نہ کسی ہوٹل پہ جا کر رکتی ہیں جی. اور وہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں اب ہوٹل تو بہت سارے ہوتے ہیں <coughs> <coughs> ہوٹل تو بہت سارے ہوتے ہیں اب وہ کس ہوٹل پہ جا کے رکیں ترجیح کس طرح دی جائے تو لوگوں نے اس کا یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ ہوٹل اور ڈرائیور والے ڈرائیور کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے صحیح کہ جس ہوٹل پر ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی روکے گا ہوٹل کی طرف سے ڈرائیور کی خدمت کی جاتی ہے پیسنجر گاڑیوں <toushier> میں زیادہ تر کھانا کھلایا جاتا ہے اسے اور اسے تھوڑا ہٹ کر کھانا کھلایا جاتا ہے کوئی بروس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اور اسپیشل کڑھائی وڑائی ہوتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہرمنت بین کے سفر میں بھی ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں بھی راستے میں جو ڈرائیور چلتے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے اب ہوٹل والے ان ڈرائیور کو جو کچھ دے رہے ہیں یا جو ہمارے ساحل نے جو سوال پوچھا ہے اس موقع پر جو ڈرائیور کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ کس خدمت کا معاوضہ ہے اس کی ہم تلاش میں نکلتے ہیں کوئی سروس اگریمنٹ ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ڈرائیور نے اس آڑتی کے لیے کوئی سروس انجام نہیں دی جو کام کیا اس کی اجرت تو مالک نے اس کو مطلب کہ گاڑی ہے اور گاڑی آ کر یہاں آگے رک گئی ہے <تصفح> پیسنجر جو ہے وہ بس میں بیٹھتا ہے پیسنجر نے اپنے پیسے دیے اب گاڑی والے کا کام اس کو لے کے جانا کہیں نہ کہیں روکنا اس ہوٹل والے کے لیے خاص کوئی سروس انجام نہیں دیے ٹھیک ہے یہاں سامنے سے ڈرائیورس کو جو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں یہ در حقیقت کسی شریک معاوضے کا بدل نہیں ہوتے یہ اپنا کام نکلوانے کے لیے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی ہمارے یہاں رکے دوسرے کے یہاں نہ رکے ٹھیک ہے اپنا اس طرح کا کام نکلوانے کے لیے جو پیسے دیے جائیں وہ رشوت के تاریخ پر پورا اترتے ہیں ٹھیک اور بلا شبہ یہ جو دینا ہے اس موقع پر یہ رشوت ہے اور یہ دینا جائز نہیں ہے اور اس کی علامت یہی ہے اگر یہ پیسے نہیں دیں گے تو وہ ڈرائیور گاڑی, گاڑی, گاڑی گا, گا, نہیں گا اور لے جائے گا تو بہرحال اس کا جو لین دین ہے وہ جائز نہیں ہے تو ادھر اس کا ایک برعکس بھی ہے ہم نے فرنیچر مارکیٹ کا سلسلہ کیا تھا اس میں آیا تھا کہ ڈرائیور بھی پیسے دیتے ہیں کہ دکاندار جو ہے وہ جب سامان سیل کرتا ہے پورا جانا ہے سامان کے گھر تو اب وہ اس کے پاس گاڑیاں تو بہت ساری کھڑی ہیں لیکن وہ مخصوص گاڑی والے کا بولے گا بھی اس کے پاس آپ چلے جائیں یا کوئی گاڑی کا پوچھے تو پتہ بتائے گا تو اب ڈرائیور جو ہے نا ایسی صورت میں کمیشن دیتے ہیں کمیشن کہہ ہے یا وہ کچھ نہ کچھ حصہ دیتے ہیں دکاندار کو بھی بعد میں ان کا بنا ہوتا ہے سسٹم تو یہ بھی کیا حکم میں آتا ہے یا یہ جواز بعض اوقات جو آپ سمبارے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا جی فلاں گاڑی والے کو لیاؤ جی جی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہم گاڑی خود ہی بھیج دیں گے ٹھیک ہے تو وہ مخصوص گاڑی ہی بھیجتے ہیں دیکھیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز آ سکتی تھی تو وہ تو تھی بروکری یا کمیشن پیدا ہوتی کہیں سے یعنی کوئی ایسا کام سامنے آتا جس کو یہ کہا جاتا کہ جو دکاندار ہے اس نے ڈرائیور کو اور پارٹی کو ملوایا ہے اور اس ملوانے کے لیے اس نے کوشش کی ہے بھاگ دوڑ کی ہے اس کا یہ معاوضہ لے رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ایسی صورت یہاں نہیں بن رہی یہ بھی جو صورت ہے یہ بھی رشوت ہی کی صورت بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی جائز نہیں جزاک اللہ دوسری کال کی طرف بڑھتے ہیں جی چلائی محمود علی شاہ رحیم یا خان سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا کپڑے کا کام ہے اور ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اکثریت ملازم آتے ہیں تو وہ ہم سے ایک ماہ کم از کم کا کام کرنے کے حوالے سے بات طے کرتے ہیں کہ ہم کم از کم ایک ماہ کام کریں گے اور پرانے کام اگر دو دن چار دن یا چھ دن بعد وہ کام کر کے کام کرتے ہوئے چلے جائیں تو کیا دو چار چھ دن کی ہمیں ان کو تنخواہ دینی ضروری ہے یا کہ نہیں برائے مہربانی شری رہنمائی فرمائیں وائدہ ایک ماہ کا <تصفح> چلے گئے دیکھو <تصفح> <تصفح> بعض اوقات مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور ہی نہیں. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ مجبوری ہو جس کو جانا ہے وہ تو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کاروبار کی جو انڈسٹری ہے اس میں درپیش سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب ایک بندہ آتا ہے تھوڑا سا ٹرینڈ ہوتا ہے وہ آگے کی طرح جمپ مارتا ہے کچھ پوزیشنز اور سیٹیں تو ایسی ہیں کہ وہاں ریپلیسمنٹ چل ہی رہی ہوتی ہے لوگ دوسری جگہ خاص طور پر جو کم تنخواہ تنخواہ والے جو کام ہوتے ہیں جو بھاری تنخواہ والے کام ہوتے ہیں وہاں یہ کہ بندہ پھر ریلیکس ہوتا ہے وہاں نہیں چھوڑتا اس بندے نے کام تو کیا ہے نہیں اور اس بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اگر چار دن کام کیا ہے تو چار دن کا معاوضہ وصول کرے پانچ دن کیا ہے تو پانچ دن کا وصول کرے اب معاوضے کے دو معروف طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ مہینے کے آخری میں رہتا ہے معاوضہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈیلی ویز پر لیتا ہے جس میں بعض لوگ ہفتے کے آخر میں دے دیتے ہیں بعض لوگ یومیہ بنیادوں پر دے دیتے ہیں یو کے وغیرہ میں جو ہے وہ گھنٹوں کی بنیادوں پر ہوتا ہے تو بہرحال اگر مہینے کی بنیاد پر بھی معاہدہ ہے تو ٹھیک ہے اب وہ پورے مہینے کا تو مستحق نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایک, ایک دن کی بھی تنخواہ نہ دیں ٹھیک ہے اس کو تقسیم کر لیا جائے گا تیس دن کے اتنے پیسے بنتے ہیں چھ دن کے کتنے بنے گے ٹھیک ہے ان پیسوں کا وہ مستحق ہوگا اس کا یہ حق ہے اور یہ حق اسے ادا کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا حضور وہ جو مالک ہے وہی وہ معذرت کر لیتا اگرچہ اس نے شروع میں اس کو پرکھا جو بھی ہے چھ آٹھ دن کے بعد لگا کہ یہ کام نہیں کر پائے گا ایگریمنٹ اگرچہ کر چکے ہیں کہ ایک ماہ کے لیے آپ کو ہم رکھ رہے ہیں تو کیا اب مالک جب اس کو الودا کرے گا چھوڑے اس کو نکالے گا تو کیا اس وقت اس کو پورے دینے پڑیں گے یا اب بھی چھ دن ہی دینے پڑیں گے اصل میں یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اجارہ ایگریمنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں سروس اگریمنٹ ہے اور سروس ایگریمنٹ کے اندر اگر ایسے آزار پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے فس کرنا لازم ہے ٹھیک ہے تو مالک یک طرفہ پس کر سکتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہو جائے کام کرنے کے قابل نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ کیسے معاہدے کو کنٹینیو کرے گا اس معاہدے کو کنٹینیو کرنے کی صورت بنے گی نہیں تو اگر مالک ایسی صورت میں اجارہ فسٹ کر رہا ہے کہ آزار پیدا ہو گئے یعنی مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ جی میں تو بڑا اچھا ٹائپسٹ ہوں اور میں ٹائپنگ کا کام جانتا ہوں سپیڈ ہے اتنے جام کر لیتا ہوں مطلب اس نے کڑک بنا کے بٹھا دیا پتہ چلا اس کو تو کمپیوٹر کھولنا ہی نہیں آتا تو اس ہی کرے گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے وہ اگر ایک دن آیا دو دن آیا اس کے پیسے دینے پڑیں گے دینے چاہیے وقت کے حساب سے کے تقاضا بھی یہی ہے اگرچہ کہ یہ بات ابھی محلے غور ہے کہ انہیں ایک یا دو دن کے پیسے کے ہر صورت میں دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے ایسی کیونکہ اگر وہ نہ ہلے تو وہ دو دن بھی نہ لی رہا ہو مطلب اخلاقی بنیادوں پر سال میں آتا ہے کہ دے دینے چاہیے لیکن ڈیپ میں جایا جا سکتا ہے اس کی گنجائش موجود ہے لیکن یہ نہیں جا سکتا کہ مالک نے فارغ کیا ہے <klet> تو پورے پیسے دیے جائیں گے ہاں اگر مالک جو ہے وہ ایسی وجوہات کی بنیاد پر فارغ کرتا ہے کہ جہاں پر عذر ثابت نہیں ہوتا کسی اور کو لانا چاہتا ہے یا کام ہی ختم ہو گیا سیاسی ایشو ہے یا کوئی اور ایسا میٹر ہے تو مطلب ترجیحات کو ذاتی ایسی آ گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ کن بنیادوں پر اجارہ فس کیا گیا ہے ختم کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور جو ایگریمنٹ تھا وہ تو مہینے کا تھا وہ مہینے کا ایگریمنٹ پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے بڑی کمپنیوں میں تو ایسا ہوتا ہے جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اگر پیش کی طور پر کسی کو فارغ کرتی ہیں تو پھر وہ ایک مہینے کی تنخواہ دے دیتی ہیں ٹھیک ہے کمپنی کی بات چلی ورکر کی بات چلی تھوڑا پیچھے ہم نے سوال کمیشن کے حوالے سے کیا کہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ورکر یونین وغیرہ جو ہے بڑے بڑے اداروں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج اور مختلف ذرائع اپناتی ہیں ایسی صورت میں مثال کے طور پہ احتجاج کیا اور کام روک دیا کہ ہم کام نہیں کریں گے سارے ایک طرف بیٹھ گئے اب اس احتجاج سے مجبور ہو کر جو مالک نے مثال کے طور پہ اس کی سیلری میں اضافہ کیا یا کوئی اور سہولیات دی یہ بھی کیا اسی میں کہلائے گا کہ یہ زبردستی رشوت ہے کمیشن ہے یا وہ مستحق ہو گیا آپس میں ان کا ہو ہوگا کیا کہیں گے اس کو تو بہت بڑا چیپٹر دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں اس سوال کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیبر یونینز ہیں اگر کہ ان کو کوئی بھی نام دیا جاتا ہو ہمارے جو ملکی قانون ہے اس میں باقاعدہ لیبر لا یہ ایک رائج العمل حصہ ہے ایک حقیقت ہے ٹھیک ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیبر لا کے اندر کم سے کم تنخواہ کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر سال بجٹ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کم سے کم تنخواہ اتنی دور کتنی لیبر لا کے اندر اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ اگر ایک فیکٹری میں اتنے ملازمین کام کرتے ہیں تو فیکٹری آنر پر ضروری ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی فیکٹری میں ڈسپینسری کا اہتمام کرے ٹھیک ہے لیبر لا کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں سیفٹی کے حوالے سے کے سے ہے اور بہت سارے جو نا وہ چھٹّی اتنے گھنٹے کام لینا ہے تو اتنی چھٹٹی دینی پڑے گی ہفتے کے اندر یا, یا مہینے کے اندر تو اب معاملہ یہ ہے کہ فیکٹری تو لوگ کھول لیتے ہیں لیکن لیبر لا ان کو پتا ہی نہیں ہوتا جس طریقے سے دکاندار جو ہے جب مال بیچ رہا ہوتا ہے تو کنزیومر رائٹس کا اس کو پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے بالکل بھی پتا نہیں ہوتا کنزیومر رائٹس کیا ہوتے ہیں تو اب کسی نے فیکٹری کھول لی ہے اور وہ لیبرز جو ہے اس کے جو ایک قانونی حقوق تھے وہ پورے نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور کسی موقع پر وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تقاضا کرنا ان کا درست نہیں ہے اور بلیک میلنگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اصل دار مدار اس پر ہے کہ وہ کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اس کا, اس کا وہ استحقاق رکھتے ہیں نہیں رکھتے اور اس کے لیے وہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے یہ تو بات ہو رہی ہے پرائیویٹ اداروں کی ٹھیک ہے گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ملازمین ہوتے ہیں پھر گورنمنٹ کے جس طرح کے قانون ہیں اس قانون کے مطابق فیس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں آئے دن جو ہے ڈاکٹر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوتے ہیں آج کل بھی جاری ہے عجیب المیہ ہے یہ بھی کہ ڈاکٹر جو جس کو مسیحا کا خطاب دیا گیا ہے اور جس کے ذمہ داری ہے کہ مریض آ رہا ہے تو وہ خاندان والوں سے بڑھ کر اس کا جو ہے وہ احساس کرے اس کے ہاتھ میں تھے نازک معاملات ہیں اور وہ مریض پڑا چڑ پڑا ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو احتجاج کی قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے احتجاج ضروری نہیں ہے کہ جناب کام چھوڑ کر احتجاج ہوگا کالی پٹی باندھ کے بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ جی ہم, ہم احتجاج پڑیں اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں متعلقہ جو ہے وہ وفد چلا جائے اپنے مطالبہ سامنے رکھتے ہیں بہت سارے سے صورتیں ہوتی ہیں تو اب اصل بات یہ ہے کہ اعتدال اور جو مینا روی ہے اور بیچ کا جو راستہ وہ کیا ہے کوئی متعین راستہ تو نہیں ہو سکتا ایس پر کنڈیشن دیکھا جائے گا صورت کیا ہے جو بھی صورت ملکی ہے قوانین کے مطابق اتنے دنوں کی اجرت کام ہی نہیں کیا اور اب ریٹ کے بعد وہ بڑی اجرت تو کام کی بنتی ہے نا جن دنوں میں کام نہیں کیا اور کام چھوڑ ہڑتال تھی ان دنوں کی اجرت کا تو مستقب نہیں ہو سکتا وہ نہیں دے تو پھر نیا احتجاج شروع ہو جائے گا پھر تو ہمارا کان دیکھئے دینا پڑے گا ہمارا قانون سمجھانا ٹھیک ہے تو اگر وہ قانون سے کوئی سمجھ لیتا ہے کہ حق نہیں ہے تو پھر وہ کیوں احتجاج کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ جی ایک اور کال چلائیے محمد امید بہادرآباد کراچی ہمارے جوڑیا بازار ہے اس میں ایک کام ہوتا ہے بزنس ہوتا ہے کہ کنٹینر یہ جاتے ہیں بیچ جاتے ہیں جیسے میں نے ابھی کنٹینر لیا کوئی بک کرایا یا لیا یا خریدا یا سودا کر وہ سودا کر کے آگے بیچ دیا یعنی کہ وہ کیش میں لیا اور ادارے بیچ دیا تو تین دو جو بھی اوپر رکھتے تقریباً پچیس ہزار کے جی چوبیس ہزار کے کنٹینر ہوتا ہے یہ لے کے ہم دن دن دن کنڈیشن ہو وہ سیل کر دیتے ہیں آگے تو یہ کیا کرنا چاہیے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ سیل کب کر رہے ہیں ٹھیک ہوتا کیا ہے کہ بعض آئٹم ایسے ہیں بعض آئٹم ایسے ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہاں خریدار کھڑا ہوتا ہے ٹھیک کہ مال بس آئے اور اس کو ہی ملے ایسے میں خریدار باز اوقات پارٹی کو باؤنڈ کرنے کے لیے پہلے سودا کر لیتا ہے بسا اوقات پارٹی نے مال خریدا بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور وہ پارٹی پہلے بیچ دیتی ہے سے پہلے خریدنے سے پہلے خریدنے پہلے سے پہلے ٹھیک ہے اس صورت ناجائز ہے صحیح بعض اوقات پارٹی مال بیچ دیتی ہے اس پارٹی نے قبضہ نہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے اب قبضہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا یہ ایک بڑی طویل بحث ہے کہ ہمارے ہاں جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ڈیلیوری ایک موڈ پر نہیں ہوتی مال دیا جاتا ہے پارٹی کو مثال کے طور پر چائنا سے کوئی مال منگوا رہا ہے ابھی میں ایک میٹنگ جو وہ ڈیل کر کر آیا ہوں دو ڈھائی گھنٹے नहीं। नहीं। کاروباری افراد آئے ہوئے تھے دارلفہ تو ان کا کیس یہ تھا کہ وہ پیمنٹ پوری کریں گے تو فیکٹری چائنا سے مال ریلیز کرے گی ٹھیک ہے پیمنٹ پوری کی اور اسی وقت ان کو قبضہ دے دی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہیں پر وہیں پر قبضہ دے دی دیا جاتا ہے اب شپنگ وپنگ یہ سارے معاملات معاملہ اپنے کمپنی کا کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا تو اس صورت میں تو ان کو قبضہ مل گیا ٹھیک ہے اور یہ جب چاہیں اس کے بعد مال بیچ سکتے ہیں جو لوگ سی ایل ایف سے مال منگواتے ہیں یعنی پورٹس بائیسی جو مال آتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ فریڈ جو ہے وہ بھیجنے والے پر ہے یا فریڈ مال منگوانے والے پر ہے ٹھیک ہے تو ایک طریقہ ہے ایف بی اور ایک طریقہ ہے سی ایف ٹھیک ہے ایف او بی کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں جو فریڈ ہے وہ مال منگوانے والا خود مطلب کہ فیس کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا کنٹینر خود بک کرواتا ہے بھیجنے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو جب اس نے اپنا کنٹینر بک کروا لیا اور پارٹی کو بول دیا کہ اس کمپنی کے حوالے مال کر دو ٹھیک ہے اس کمپنی نے کنٹینر میں مال لوڈ کروا دیا کنٹینر اس کا ہے خریدنے راستے کا کلیم بھی اس کا ہے ٹھیک ہے اب جس پارٹی نے وہ مال بھیجا ہے یا بیچا ہے وہ بری ذمہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جو کچھ اگر ڈوبتا ہے جہاز خراب ہوتا ہے مال جو کچھ بھی ہے کلیم کا کاب اس کو ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے میں نے تفصیلی فتویٰ لکھا تھا سات آٹھ سفات کا کافی تحقیق کے بعد کہ ایف او بی سے جو مال آ رہا ہے اگر وہ راستے میں ہے تو ایف او بی کے طریقہ کار پر چونکہ قبضہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مال جس نے خریدا ہے اس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو مال راستے میں وہ اس وقت بھی بیچ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مال آیا ہے سی ایف کے ذریعے تو سی ایف کے ذریعے جو مال آیا ہے جب تک وہ پورٹ سے نکل کر اس کے ٹرک پر لوڈ نہیں ہو جاتا اس کا قبضہ نہیں کرائے گا کیونکہ وہ کمپنی نے بھیجا ہے اس نے ٹرانسپورٹ پر थीक بھیجا ہے کرایہ بھی اس کا تھا کنٹینر بھی اس کا تھا تو وہ جو صورت ہے جب تک یعنی یہ جو صورت ہے ایف والی پورٹ سے مال نکل کر ٹرک پر لوڈ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ آگے نہیں بیچ سکتا ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ کس موقع پر بیچنا ہے ڈپینڈ یہ کرتا ہے ورنہ ایک کنٹین اگر آپ لیتے ہیں بیس لاکھ کا اور اس کو تیس لاکھ کا بیج دیتے ہیں تو کاروبار ہے ٹھیک ہے کاروبار کو منع تھوڑی ہے اصل چیز یہ ہے کہ کس موقع پر اور کس طریقہ کار سے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تفصیل میں نے بیان کر دی ہے اور آپ جب امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں سی این اے فر ایف او بی وغیرہ ان کے ہمارے بہت سارے ناظرین نہیں ہوں لیکن جو یہ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں تو اس تفصیل کے مطابق آپ دیکھ لیں جو جائز سوچ ہے اس کے مطابق کام کریں اچھا سی ایف میں کچھ صورت بن سکتی ہے جیسے وہاں اپنے وکیل کو قبضہ کروا دے ایسا کر سی ایف میں قبضے کی کوئی نہیں بن سکتی ہے تو یہ ناجائز ہی کا ختم ہو سی ایف ناجائز نہیں ہے یعنی ڈائریکٹ وہاں سے راستے میں مال آ رہا ہے تو مال منگوانے والے پارٹی مال راستے میں ہو نہیں بیچ سکتی ٹھیک ہے اس کا قبضہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے راستے میں کوئی صورت بن جائے یعنی ہوتا یہ ہے کہ کیوں اس کی کئی نچرل وجوہات ہیں پارٹی یہ کہتی ہے کہ میری اتنی زیادہ آمدرفت نہیں ہے میں کسی کنٹرن والے کو فون کروں گا بولتا فریڈ مانگے گا ٹھیک ہے جس کمپنی سے میں مال منگوا رہا ہوں اس کا تو پچاس میں مال جا رہا ہے اور جگہوں پر بھی آ رہا ہے اس پارٹی کو فریڈ جو نہ کم دینا پڑے گا اور وہ جو لاگت لگا رہی ہے اس سے تو بہت کم فیر پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں خود کرواتا ہوں مجھے زیادہ پڑتا ہے تو بازوکات نہیں ایسی صورت بنتی ہے کہ لوگ ایف او بھی کروائیں ٹھیک ہے سی ایف کروانے لیکن جو قبضے کے مسائل ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں ٹھیک ہے قبضہ اصل ہے قبضے کے بعد ہی آپ نے کوئی مال خریدا آپ کے قبضے میں آ گیا, پھر آپ اسے آگے بیچ سکتے ہیں کوئی ایسی صورت ہے ٹھیک ہے قبضہ کر کے ہی ہم بیچیں گے لیکن پہلے کوئی ایسا وعدہ وغیرہ ہو جائے گاہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ٹھیک ہے مال جب بھی آئے گا آپ فکر نہ کریں میں آپ کو ہی بیچوں گا ٹھیک اور امید ہے اتنے سے اتنے قیمت میں آ جائے گا کیونکہ اصل ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ پورٹ کے اخراجات کتنے آتے ہیں ٹھیک ہے لمسم کہ کے درمیان قیمت ہو جائے گی مال آ جائے میں پھر حقیقی ڈیل کرے پہلے یہ سمجھیں کہ ایک ڈیل سے پہلے جو ایک بارگیننگ چل رہی ہوتی ہے پہلے وہ ہو بھلے ٹھیک ہے اور اصل ڈیل بعد میں ہو ایڈوانس تو نہیں پکڑ سکتا نا ایسی سولہ نہیں ٹھیک ہے جناب جی کال چلائیے گا مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال अर्ज ہے کہ آج کل لوگ ایک لاکھ روپیہ के کے لئے لیتے ہیں اول تو یہ نہیں بتاتے کہ انویسٹمنٹ کس چیز میں کریں گے اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ چار مہینے میں وہ رقم پچیس پچیس ہزار روپے کر کے واپس کرتے ہیں اور اس میں ہر مہینہ وہ اپنے نفع کے حساب سے رقم واپس کرتے ہیں یعنی کیپٹل میں سے پچیس ہزار روپیہ بھی دیتے ہیں اور جتنا نفع ہوا وہ بھی واپس کرتے ہیں برائے کرم رہنمائی فرمائیے صورت السلام علیکم رحمت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب آپ نے تو ایک پہلی پیش کی ہے کہ ایک بند سوال ہے اور اس بند سوال میں ہاتھ ڈال کے جواب نکالیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کاروبار کا طریقہ کار کیا ہے کس چیز میں مطلب و فوت کر رہے ہیں وہ باقاعدہ نفع نقصان کے بنیاد پر حساب کتاب بناتے ہیں علم لم جناب اندازہ لگا کے کہ چلو پارٹیوں کچھ تو جانا چاہیے دیرے ہوتے ہیں پتا چلا جناب وہ تو لاس میں جا رہے ہیں لیکن لاس میں جانے کے باوجود انویسٹر کو خوش کرنا ہے نفع دیے جا رہے ہیں تو یہ جو موضوع ہے بڑا نازک ہے دوسروں پر جو بھروسہ کرنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے جیسے وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے آگے سمجھ قرب احمد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سال ہیں کیا میں ہزاروں سال ہیں سینکڑوں سال ہیں ہم نہیں جانتے آ اسی طریقے سے دیانت جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے دیانت میں کمی آ رہی ہے شریعت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے اس میں کمی آ رہی ہے دوسروں پر بھروسہ کر کے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا آدمی دودھ میں دھلا ہی ہوگا ضروری نہیں ہے بعض لوگ تو اداروں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں ادارے میں ہم لگا دیتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اداروں کے اندر تو آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے اور ایسے ایسے بلینڈر سامنے آتے ہیں اب بعض ادارے ہیں اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا جب ان کے بلینڈر ہمارے سامنے آتے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ان اداروں کے ساتھ جو ٹائٹل لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں اچھا وہ خبریں باہر بھی نہیں آتی اندر سے خبریں بڑی پکی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور کاروائی بھی چل رہی ہے اور جناب فلاں فلاں ادارے نے ایکشن بھی لے لیا ہے پکی خبریں ہوتی ہیں لیکن لوگوں نے جو بھروسہ کیا اور اپنی انویسٹ مان لگائی انہوں نے بالکل اس کا جنازہ نکال دیا کچھ کیسے آتے ہیں ہر جگہ ہر موقع پر غلطیاں ہوں ضروری نہیں ہے یہی معاملہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں جو आप آپ کسی کے ساتھ انفرادی طور پر کام کرتے ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کاروباری مسائل کے جاننے والے ہونا حضرت عمر فاروق کا دلا ہونا تو کہا کرتے تھے ہماری ہمارے بازار میں وہ آئے جو کاروبار کے مسائل جانتا ہو تو ایک رقم وہ ہوتی ہے جو آپ خود کر رہے ہیں آپ مطمئن ہوتے ہیں کتنی میں مطمئن ہوں دوسرے کے ساتھ لگانے میں آزمائش ہے زیادہ ہیں عزمائش عزمائش بہت ازمائش ہے بہت ازمائش ہے <تصفح> اگر چیک ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی منع کر رہے ہیں نہ لگائیں ٹھیک ہے شریعت طریقے دونوں پارٹیاں ایک پیچ پر آ جائیں ٹھیک ہے دونوں پارٹیاں علماء کے پاس جا کے رہنمائی لے لیں ٹھیک ہے یہ ہمارے کاروبار کی نوعیت ہے اور ہم اپنے اس کاروبار کو کس طریقے سے ڈیل کریں میں یاد کرتا ہوں کہ انفرادی طور پر جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو میدان بڑا وسیع ہوتا ہے اداروں کے تو قانون جو نا وہ نپے تلے ہوتے ہیں وہ اپنے قانون کو چینج نہیں کرتے ٹھیک ہے انفرادی طور پر جب دو آدمی بیٹھتے ہیں ان کو دس طریقے بتائے جا سکتے ہیں آپ کو اس طریقے میں مشکل آپ یوں کر لیں آپ یوں کر لیں آپ یوں کر لیں اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کام کرنے کا ذہن ہو ٹھیک ہے ذہن ہوگا تو علما کے پاس آ کے لوگ مسئلے پوچھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے اور یہ نہیں کہ آپ کو ہر مرتبہ آنا پڑے گا صحیح دو چار دفعہ پوچھ کے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں ہم اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ سینسیٹیو ہیں جب ایسا مرحلہ آئے تو لازمی طور پر آ کے پوچھا جائے ٹھیک ہے جزاک اللہ جی ایک اور کال چلائی گا فرض یہ ہے کہ شعبہ تدریس سے میرا تعلق ہے پڑھاتا ہوں میں تو کسی وجہ سے شرم کے باعث فیس طے نہیں کر سکا تو وقت کا تعین کیا ہے اور کب تک پڑھانا ہے یہ بھی کی تعین کیا ہے تو یہی ہے ذہن میں کہ پہلی مت جو یہ فیس دیں گے تو آئندہ سے یہی فیس ان سے میں لیتا رہوں گا تو کیا اس طرح یہ درست ہے یا نہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی دیکھا یعنی میری زندگی میں اس طرح کا ایک واقعہ آیا کسی تیچر کے ساتھ ایسا ہو چکا کیا کریں گے دیکھیے شریعت متعرہ کے جو قوانین ہے اس کا مقصود ہے دنیا میں آرام سے زندگی گزارنا ٹھیک ہے اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ زندگی تنگ ہو جائے اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو ان کے دل میں ملا لائے گا میں اتنی دور سے آ رہا ہوں میری گاڑی کا پیٹرول صرف ہوتا ہے یا مجھے لوکل گاڑیاں بدلنی پڑتی ہیں اتنا میرا کرایہ لگ جاتا ہے اور انہوں نے مجھے پکڑا دیا ایک ہزار روپیہ ہے <تصفح> اب جو ہے وہ ایک ہزار روپیہ پکڑا دیا ہے تو ایک ہزار روپیہ پکڑانے میں اس کا تو گزارا نہیں ہوگا اب یہ خاموش ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے مہینے چھوڑ کے چلا جائے اچھا اگر گھر والے دیتے ہیں ایک ہزار روپیہ اور یہ کہتے ہیں جی پانچ ہزار لوں گا تو گھر والے اڑ جاتے ہیں نہیں جی ہم تو پانچ ہزار نہیں دیں گے تو بھائی یہ جو نیگوسن کا جو وقت ہے یہ وقت ہے جب آپ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں صحیح جب آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ کو آفر کر رہا ہے کہ پڑھانے بچوں کو اور آپ جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں اس وقت یہ طے کر لیں ٹھیک ہے شرم نہ اس میں مطلب کہ اٹھائیں اور وہ بات چیت کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے ایک آدھ دفعہ آپ قدم اٹھائیں گے تو پھر آپ کھل جائیں گے ٹیچر بول دیتے ہیں بندے کے زبان کھل جاتی ہے تو پھر چل رہا ہوتا ہے معاملہ اصل میں یہ شاید قریبی دوست اور تعلقات ہوتے ہیں نا تو میں بندہ خاموش رہتا ہے وہ شرم آتی اگر تے نہ کیا ہو تو حکم شرع یہ ہے کہ جتنا اجرت مسل ہے ٹھیک ہے وہ لے سکیں گے اجرت مسلم اجرت مسل اس قسم کا کام کرنے کا جو معاوضہ لیا جاتا ہے وہ لے سکتے ہیں سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں عام طور پر وہ ٹیچرز جو لیتے ہیں پھر جب طے ہو جائے تو پھر زیادہ لے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائی سر میں پاسپورٹ کا کام کرتا ہوں باہر اور میں یہ پوچھنے دیتا ہوں کہ کیا تو پاسپورٹ کا کام کرتے ہوئے بندے کو پتہ ہے ہم سب بتاتے ہیں کہ یہ لائن ہے اور یہ تین ہزار کا ٹھیک ہے اگر آپ ہم سے کرائیں گے تو چار ہزار لیں گے ہم کیا یہ بات جائے گا یا نہیں جائے گا اس سے تھوڑی سیوشن ڈال دیجیے ایجنٹ کال مند لگ رہے ہیں پاسپورٹ کا پاسپورٹ ایجنٹ کیوں پاسپورٹ کا اصل کام تو گورنمنٹ کرتی ہے یا پھر یہ ملازم ہے وہاں پر دیکھیں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایجنٹوں پر پابندی ہے ٹھیک ہے قانون اس کو الاؤ نہیں کرتا نہیں کہ ایجنٹ جو ہے وہ پاسپورٹ پکڑیں اور کام <coughs> کروائیں اور اس کے حوالے سے پکڑ دکڑ بھی ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور عوام کے لیے بھی میں یہ عرض کروں کہ جو آسان راستہ ہے مطلب کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک فارم لے کے صرف اس کو فل کرنا ہوتا ہے چلان فارم ٹھیک ہے اس کو فل کرنے کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صحیح صرف آپ نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ کون سے رکھنے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ویسے ہونا ہی چاہیے کہ بیچ کا راستہ نکلے یعنی بیچ کا راستہ اس طرح نکل سکتا ہے لوگوں کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے دشواریاں ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ بیچ کا راستہ اس طرح نکل سکتا ہے یعنی اگر گورنمنٹ اپنے قانون میں لچک لانا چاہے جس طرح کورٹ کے اندر اسٹاف وینڈر بیٹھے ہوتے ہیں نا جی جی <coughs> کہ ان کا کام ہے ارضی بنا کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد اندر ان کا کام نہیں ٹھیک ہے اگرچہ کہ اندر بھی راک تو پکڑ رہتے ہیں کام کروانے اب جو اندر کام کروانا جاتا ہے نا اصل میں وہ دیتا ہے رشوت صحیح, صحیح اور جو ریل کسٹمر کھڑا ہوا ہے معاف جو ریل بندہ آیا ہوا ہے جی کسٹمر تو یہ نہیں ہوگا جو لائن میں لگا ہوا ہے بیچارہ تو وہ رشوت کی وجہ سے اپنے بندی کی لائن کراس کروائے گا ٹھیک ہے اور اس کو جا کے کام کروا کے فارغ کروا کے لے آئے گا یہ کام نہ تو آخلا کندرست ٹھیک ہے اور رشوت لیے اور دیے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا صحیح. لائن توڑا کے جو کراس کرا کے کیسے ہو سکتا ہے رشوت جیب نہیں ہو سکتا ایسا کوئی قانون بننا چاہیے کہ پاسپورٹ آفس کے باہر ہدایت کے طور پر لوگ بیٹھے ہوں کہ بھائی فلاں فلاں چیزیں ضروری ہوتی ہیں فلاں فلاں آپ کو کچا کاغذ انہوں نے رکھا ہو فلاں فلاں چیزیں جو ہے وہ آپ فل کرنی ضروری ہیں یا ایک نمونہ ہم آپ کو دے رہے ہیں فلاں فلاں ڈاکومینٹ آپ کا لانا ضروری ہے اور اس سب چیزوں کو سکھانے اور بتانے کا ہم اتنے پیسے لیں گے ٹھیک ہے اندر ان کی کوئی انوالومنٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات اینڈ ٹائم پر پتا چلتا ہے فلا ڈاکومنٹ نہیں آیا ٹھیک ہے معلومات اور وہ بےچارے کا دوسرا چکر لگ رہا ہے ان پڑھ ہے یا ایسے علاقے سے ہوتا ہے ایسا معاملہ جی؟ تو اب ان کا سوال کیا تھا کہ یہی یہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنٹ ہیں ایک طرح کے اور یہ تین ہزار کا بنتا ہے تو ہم چار ہزار لیتے ہیں لیکن کام کروا دیتے ہیں اس کا دیکھیں دائی دائی اگر تو آپ اندر جاتے ہیں اور جناب نا آپ والے توڑوا کے کھڑا کرتے ہیں تو نو no ڈاؤٹ آپ رشوت دیے بہت مشکل ہے ہم جو عملی صورتحال ہے اس کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ س کام رشوت دے کر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ رشوت دے کر کام کروائیں گے تو ظاہر بات ہے رشوت کا لین دین گنا ہے آرام کام ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ویسے جو نا انوالومنٹ آپ کی ہے تو قانونی طور پر ویسے ہی ٹھیک آپ اس پر قانون معلوم کریں جاتے قانون الاؤ کرتا ہے تو جو باہر کا کام وہ آپ کروا سکتے ہیں یہی معاملہ اب جیسے اسکول کالجز وغیرہ ہیں جہاں فارم اٹیسٹ ہوتے ہیں تو ویسے تو یہ کہ سترویں گریڈ کا اٹھارہویں گریڈ کا آفیسر ہی اس کو اٹیسٹ کرے گا لیکن پیسے لے کر لوگ نا اٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی جوابی صورت بن جائے گی تھوڑا سا مختلف ہے سوال لیکن کام ایک تو اجرت لے رہے اور دوسرا یہ کہ اٹیسٹ کرنے کا مطلب یہ کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ڈاکومینٹ وہ تو ایک آدمی بیٹھا وہاں پر اسٹمپ لگائی جا رہا ہے تو ایک فارمیلٹی ہی پوری کی جا رہی ہے یہ کام کرنا اور ٹیسٹ کرنے والے کا یہ کام کرنا باقاعدہ کیا کہہ رہے گا اصل میں ایک تو ٹیسٹ وہ ہوتا ہے نا کہ جو سترویں گریڈ کا آفیسر کرتا ہے کچھ ڈاکومینٹ اور ہوتے ہیں کہ اس کو ایک وہ بولتے ہیں, بولتے ہیں ایک اسٹمپ لگا رہے ہوتے ہیں ہاں تو بہرحال یہ شاید نہیںچ تو کرنا ہے لیکن اٹیچ تو یہ نا کہ آپ کسی اچھے آفیسر سے اپنے ڈاکومینٹس کو اٹیچ کروائیں اور اپنے اسٹیمپ لگائیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جو جانتا ہوگا یا آپ کے ڈاکومینٹس پڑے گا وہ کرے گا ایک آدمی دکان لگا کر بیٹھا ہوا باہر اور جو آ ہے وہ اس کا فارم اٹیچ کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی ہوگی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ٹھیک کیا قانونی ضرورت پیش نظر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اداروں میں جمع ہوتی فوٹو کاپی ٹھیک ہے اصل جمع نہیں ہوتا تو وہ اصل کو دیکھ کے فوٹو کاپی پر مور لگا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کس حد تک قانونی ضرورت ہے بظاہر ہم دیکھیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کام کی قانونی ضرورت ہے بن جاتی ہے اور لوگ اس کے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتے تو یہ اسٹیمپ لگانا بھی ایک کام بن جائے گا ٹھیک ہے یعنی قابل معاوضہ کام بن جائے گا اس کے تقاضے بھی پورے کرے وہ تقاضے تو دیکھیں وہ اصل کو چیک کرے اصل کو چیک کیا جاتا ہے کوئی حساس آفیسر ہوتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ اصل میرے پاس جمع کرا دو پھر میں فوٹو کاپی اٹیسٹ کروں گا اصل کو دیکھ کے ٹھیک ہے اور یہی جو قانون کا جو مقصود ہے وہ بھی یہی ہے کہ فوٹو کاپی میں جال سازیاں آسان ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک آدمی اصل کو دیکھ کے ملا لے یہ نہ ہو کہ جناب وہ فوٹو شاپ کیا ہوا ہو صحیح اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک قانونی پہلو ہے مختلف اداروں کے اندر مختلف ڈاکومنٹس پر یہ کروایا جاتا ہے اب یہ کام اگر ایسا ہے کہ فلاں فلاں فلاں فلاں موقع پر کرنا ضروری ہے لوگ اس کی حاجت میں مبتلا ہیں اور مفت کرنے والا ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے ضرورت اس بات کی متحق ہونا سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کو شبہ بنا کر ایز اے ای پروفیشن یہ کام کریں تو اس کی ضرورت محسوس ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اگرچہ کہ یہ شریعت بار سے کہنے کے لیے کہ جناب یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے تھوڑی تحقیق کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں اس کام اس آمدنی کے تعلق سے کوئی رائے فی نہیں دے سکتا جزاک اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی آپ نے سلسلہ حکام میں تجارت دیکھا وقت قلیل ہے لہذا آپ کی مزید سوالات ہم شامل نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ دوبارہ برائے ناطنا شر کیا جائے گا اس کو دیکھنے کی ابھی سے نیت فرما اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفی کا فرمائے آمین بے جاہ نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ